ان الحمد للّہ وسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من طرزیم الرجيم الوحم میس و ثقیف من و اخرجوہ منحص اخرجوکم اشد من القتل ولا وقت عند المسجد الحرام حتٰقاتل کم فی فعین قاتلء قم فخلوحم کدارِ کا جزاء الکا اور قتل کرو تم ان کو جہاں پاؤ تم ان کو و اخرجو اور نکالو ان کو منحیث و اخراجو جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو بل فتنہ تو اشد من القتل اور فتنہ زیادہ شدید ہوتا ہے قتل سے ولاۃ و اور نہ لڑائی کرو تم ان سے این دل مسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک حتٰو قاتلو کم یہاں تک کہ لڑائی کریں وہ تم سے اس میں یعنی حرم میں فعن قاتلو پس اگر وہ لڑائی کریں تم سے فخلو تو قتل کرو تم ان کو کزال کا اسی طرح یا یہی ہے جزاء الکافرین بدلہ کافروں کا فعل ان پس بس اگر وہ باز آ جائیں فعن اللہ غفور الرحیم بس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے عصاہد کے متعلق کل ہم نے کافی گفتگو کی ہے جو حصہ اس کا باقی ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا اور اس کے بعد پھر تبوک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی سورہ توبہ نادل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور امیر حج مقرر کر کے ان کو تبوک کے سفر سے واپسی پر ہی روانہ کر دیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ منا کے اندر سورہ توبہ کی ابتدائی آیات سنائیں جس کے اندر جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے چار مہینے کی مہلت دی ہے مشرقین کو اور کہا ہے کہ یا تو اس عرصے کے اندر تم مسلمان ہو جاؤ پھر تم ہمارے بھائی ہو فنتاب وقع الصلاۃ طاطب الزطاطف اخوان و قلف تو اسلام قبول کر لو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو تو تم ہمارے بھائیوں اخوت اسلامی میں تم شامل ہو جاؤ گے اور تمہارے وہی حقوق ہیں جو ہمارے حقوق ہیں یا تو مسلمان ہو جاؤ اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر چار مہینے کی مدت گزرنے کے بعد تم یہاں سے نکل جاؤ مکہ سے نکل جاؤ حدود حرم سے نکل جاؤ کیونکہ اس حرم کے اندر اب صرف مسلمان ہی رہ سکتے ہیں اور باہر سے مسلمان ہی حرم کے اندر آ سکتے ہیں کوئی کافر کوئی مشرق حدود حرم میں رہنے کا حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنے شرط پہ بھی قائم ہو اپنے کفر پہ قائم ہو اور پھر وہ اس مکہ میں حدود حرم کے اندر رہے اس کا کوئی حق نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ چار مہینے کی مدت گزرنے کے بعد یہاں سے نکل جائے گا اور اگر وہ ن... نہیں نکلتا تو پھر اس کے بعد قتل کا حکم ہے یعنی کہیں بھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جہاں بھی وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے فرمایا کہ ان کو اخرجوہم میں نہی اخرجوکم کہ ان کو نکال دو تم اس جگہ سے جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا ہجرت کی گئی اتنا انہوں نے ظلم تھایا زیاتیاں کیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب تم بھی ان کو یہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کو نکلنے کا حکم دے دیا اگر وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ حکم دے دیا کہ جہاں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرت العرب سے یہودیوں کے نکالنے کا حکم دیا یہ صرف مشرقین مکہ کے لیے حکم نہیں دیا بلکہ آپ نے مدینہ کے اندر سے پہلے یہودیوں کو نکالا بن نظیر اور بنو قینق یہ دو جو یہودیوں کے قبیلے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا اور جو بنو قریضہ رہ گئے تھے ان کو پھر عہد توڑنے کی سزا کے طور پر یہاں مردوں کو قتل کر دیا گیا عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا اور ان کا سارا مال تقسیم کر دیا گیا تو گویا کہ یہ مدینہ یہودیوں سے پاک ہو گیا مکہ مشرقین سے پاک ہو گیا یہ جو حرم ہے مسلمانوں کے تو یہاں اب کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ حکم دیے اور ان پر عمل ہوا اللہ اکبر پھر مدینہ سے نکالنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے نبی کی کہ مسلمانوں اگر تم امن و امان سے رہنا چاہتے ہو تو اخرج یہودہ من جزیرت العرب جزیرت العرب سے یہودیوں کو نکال دو یہ اگر جزیرت العرب میں کسی بھی جگہ یہودی آباد رہیں گے تو مسلمانوں تم امن سے نہیں رہ سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جزیرت العرب سے ہی ان کو نکالنے کا حکم دے دیا اس حکم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا اور پورے جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو نکال دیا اس پورے خطے کو اسلام کے لیے خاص کر دیا گیا اللہ اکبر آگے فرمایا ولفتنا تو اشد و بن القتل بھائیوں یہ جو پیچھے آیات گزری ہیں یہ آیتیں دعوت دیتی ہیں مسلمانوں کو کہ وہ اپنے علاقوں کی حفاظت کریں جی جو علاقے مسلمانوں کے ہیں اگر کافر ان علاقوں پہ قابض ہو جائیں تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ کافروں کو ایسے تمام علاقوں سے نکالیں اور اپنے علاقے واگزار کروائیں ایسے تمام مسلمانوں کے علاقے کافروں سے آزاد ہوں اس آزادی کے لیے کا علاقوں کی آزادی کے لیے مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور قدبت حاصل کریں اللہ تعالیٰ کو یہ کسی شکل میں منظور نہیں ہے کہ کافر مسلمانوں کے علاقے پر قابض ہوں اور وہاں اپنے نظاموں کا کو مسلط کریں اور مسلمان ان کے غلام بن کر ان کے باج گزار بن کر یہ مسلمان دنیا کے اندر رہیں یہ نہیں ہے مسلمانوں کے علاقے آزاد ہونے چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری زمین جو ہے ان اس کو کفر اور شرک سے پاک ہونا چاہیے اللہ کی زمین کو آزاد ہونا چاہیے ہاں اگر کہیں کافر موجود ہیں ان کی آبادیاں ہیں ان کے ملک ہیں اور وہ مسلمان بھی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ان کا ان کے لیے لازم ہے کہ وہ جزیا دیں مسلمانوں کو ٹیکس ادا کریں ان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے دنیا میں کسی بھی جگہ پر کافروں کی حکومت نہیں ہونی چاہیے جہاد کا جو فریضہ اللہ نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے اس کا مقصد دنیا سے اس کفر اور شرک کے فتنے کا خاتمہ ہے اور کسی بھی جگہ کافروں کا حق نہیں ہے ان الرد اللہ یور سہاب بن عباد بلآبۃ اللم یعنی ساری زمین اللہ کی زمین ہے اس زمین پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ مسلمان جہاد کریں اور قوت حاصل کریں دنیا میں کہیں کافروں کی حکومت نہ ہو کافروں کے ہاتھوں میں دنیا کے وسائل نہ ہوں اگر کافر علاقے ملک یا قوم میں کفر پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو جزیہ ادا کریں مسلمان ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیں اور وہ وہ مسلمانوں کو جزیہ ادا کریں ٹیکس ادا کریں ہاں جی اور مسلمان حکومت مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے قوت غلبہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں اللہ کو یہ منظور ہی نہیں پسند ہی نہیں ہے کہ کافر غالب ہوں اللہ کی زمین پر یہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں کسی کو زبردستی ہم مسلمان نہیں بناتے ڈنڈے ہاں جی کے زور سے اصلے کے زور سے فوجی قبت کے زور سے ہم کسی کو مسلمان بنائیں نہیں مسلمان تو بنائیں گے دعوت کے ساتھ دلیل کے ساتھ ہاں جی یہ, یہ طریقہ ہے اگر کافر اپنے کفر پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ ٹیکس ادا کریں ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنائیں گے کسی کافر کو مسلمان نہیں بنائیں گے لیکن کافر کا غلبہ اور حکومت بھی اور ان کے نظام بھی دنیا کے اندر گوارا نہیں کریں گے یہ ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو ایک مشن سونپا ہے ایک منہج دیا ہے پروگرام دیا ہے اور اسی کے اوپر عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور صحابہ کرام نے خلفۂ راشدین نے اسی پر انہوں نے عمل کیا اللہ کی زمین پر کسی جگہ پر بھی لائن لگا کے یہ نہیں کہا گیا کہ ادھر اسلام ہے اور ادھر کفر کو اجازت ہے یہ یہ علاقے مسلمانوں کے اور ادھر کفر کو اجازت ہے وہ جس طرح چاہے اپنے نظاموں کو مسلط رکھیں اور وہ طاقت اور قوت کے ساتھ اس کفر پہ قائم رہیں کسی بھی جگہ پر مسلمان لائن لگا کر یہ نہیں کہتے نہ کہہ سکتے ہیں ساری زمین اللہ کی ہے ہاں جس جہاں تک تمہاری طاقت ہے قوت ہے استطاعت ہے تم کر سکتے ہو وہاں وہاں اللہ کے دین کو پہنچاؤ جہاد فی سبیل اللہ کے عمل کے ذریعے ساری روٹیں دور کرو کفر کی قوتوں کو توڑو اور اللہ کی زمین کو اور اللہ کے بندوں کو کفر سے آزاد کرواؤ تو اخرجو میں حیث و یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کشمیر کے اندر انڈیا نے اپنی فوج داخل کی اور فوج دا یہ جو ستائیس اکتوبر آ رہا نا ستائیس اکتوبر آج کیا تاریخ ہے اٹھارہ ستائیس اکتوبر کو اس تاریخ کو انڈیا نے فوج داخل کی تھی کشمیر کے اندر جبکہ کشمیریوں نے یہ فیصلہ کیا تھا چودہ اگست انیس سو سینتالیس کو پاکستان بنا پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا ستائیس اکتوبر انیس سو سینتالیس کو پھر انڈیا نے فوج داخل کر کے سارے کشمیر پر قبضہ کر لیا قبضہ کرنے کے بعد جموں کے علاقے میں انہوں نے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا وہاں سے ان کو نکال دیا اور بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا یعنی جموں کے چھ ضلعے ہیں جموں کے چھ ضلعے ہیں ان چھ اضلاع سے پھر بہت بڑی ہجرت ہوئی کچھ لوگ آزاد کشمیر میں آ گئے بہت سارے لوگ پاکستان میں آ گئے کچھ انڈیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے تو ہندوؤں نے پھر انڈیا نے مسلمانوں کی جگہ ہندوؤں کو لا کر آباد کر دیا مسلمانوں کے گھروں میں ان کی زمینوں پر ہندوؤں کے قبضے کروائے گئے اور مسلم اکثریت کو ختم کر کے ہندو اکثریت ان چھ ضلعوں میں انہوں نے قائم کی یہ ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے بالکل اسی طرح یہودیوں نے جب فلسطین کے اوپر قبضہ کیا تو مسلمانوں کو ان سارے علاقوں سے نکالا اور ہجرتیں کی فلسطین کے مسلمانوں نے اپنے گھر چھوڑے اپنی آبادیاں چھوڑی خیمہ بستیاں آباد کی گئی بہت بڑا ظلم و ستم اس وقت تک وہ یعنی اتنی لمبے عرصے سے یہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں تو جب کافر اس طرح ظلم کریں اور مسلمانوں کو علاقوں سے نکال دیں ہجرتوں پہ مجبور کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کو نکالو ظالموں کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اخرجوہم من منحص و اللہ اکبر لاہ تو اشد من القتل <تصفح> یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ جو زمین کے ٹکڑوں کو علاقوں کو آزاد کروانا کافروں کو وہاں سے نکالنا کافروں کی قبتوں کو توڑنا یہ عن جہاد ہے اور اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کو یہ آیت سامنے آئی پڑی ہے ہاں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کشمیر کا جہاد علاقے کا جہاد ہے فلسطین کا جہاد تو زمین کا جہاد ہے جہاد تو وہ ہوتا ہے جو الائے کلیمت اللہ کے لیے ہو اور جو زمین کے ٹکڑوں کے لیے ہوتا ہے وہ جہاد علا کلیمت اللہ کے لیے نہیں کہلاتا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ علماء الائے کلمت اللہ کا معنی کیا ہے بھائی جب کشمیر پر فلسطین پر کافروں نے ہندوؤں نے یہودیوں نے قبضہ کیا مسلمانوں کو وہاں سے نکالا کشمیر میں ہندوؤں کو لا کے آباد کیا فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا گیا مسلمانوں کو محروم کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کتنا مجروح ہوا ہاں جب مسلمانوں کے حقوق غصب ہوئے ان پر ظلم ہوا ان کا قتل ہوا تو اللہ کا کلمہ ہی تو مجروح ہوتا ہے اسی سے یہی تو طریقہ ہے کافروں کا کہ مسلمانوں کے علاقے چھین لیں علاقوں پر قبضے کر لیں مسلمانوں کا قتل کریں ہاں یہی تو مسلمانوں کے کلمے کو کمزور کرنے اور نیچے گرانے کے لیے کافروں کا طریقہ ہے تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا پھر طریقہ کیا ہے کہ ہم کافروں کی قوتوں کو توڑ کر مسلمانوں کو آزادیاں دلائیں جب مسلمان اپنے علاقوں میں آزاد ہوں گے کفر کی قوت ٹوٹ جائے گی تو یہی علاق اللہ ہے تو یہ بات بعض لوگ جو حقیقت میں اندر سے جہاد کے دشمن ہیں وہ صرف جہاد کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے یہ بہانا نکالا ہوا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کتنے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اخرجو اخراج ہاں کہ بھائی نکالو ان کو اچھا نکالو کس طرح درخواستیں کر کے منتیں کر کے ریکویسٹ کر کے یہودیوں سے ریکویسٹیں کرو جاؤ جی بہت مہربانی آپ کی آپ تشریف لے جائیں ہاں جی؟ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں یہاں یہاں کے رہنے والے ہی نہیں ہیں فلسطین پر یہ قابض ہیں آئے کہاں سے ہیں بہت سب سے بڑا حصہ یہودیوں کا روس سے یہاں پہنچا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصفہان یہود کا ذکر کیا ہے نا جی اصفہان یہود کا ذکر کیا ہے کہ وہ نکلیں گے اور آخری مار کا جو ہے اس کے تذکرے میں اصفہان یہود کا یہود اشفہان کا ذکر ہے تو اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں اصفہان ایران میں ہے تو یہاں بہت بڑی تعداد ہے یہودیوں کی اکبر تو ان غلط فہمیوں میں نہیں ہو رہنا چاہیے اور نہ ہی ایسے ایسے شکوک و شبہات جہاد کے خلاف پیدا کرنے چاہئیں این جہاد ہے اللہ کے فضل سے قرآن کے واضح آکام ہے کہ کافروں کے علاقوں سے قوتوں کو توڑنا ان کی فوجوں کو وہاں سے نکالنا ان کے قبضے سے علاقے باغودار کروانا مسلمانوں کو آزادیاں دلانا جہاں سے کافروں نے مسلمانوں کو نکالا ہو وہاں سے کافروں کو نکال کے مسلمانوں کو آباد کرنا یہ عین جہاد ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ول فتنا تو اشد و منل اور فتنہ زیادہ شدید ہوتا ہے قتل سے پیچھے حکم کیا آ رہا ہے جہاں ان کو پاؤ قتل کرو ان کو نکالو تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا اسلام اس طریقے سے اس قتل کا اتنے وسیع پیمانے کے اوپر حکم دے رہا ہے اسلام تو سلامتی کا دین ہے بھائی تو یہ حکم ہو رہا ہے مسلمانوں کو کہ مارو ان کو نکالو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کا جواب دیا ہے یہ جو شبہ پیدا ہو سکتا تھا یہ جو کافر تان کر سکتے تھے اسلام کے بارے میں کہ کتنی شدت ہے اسلام کے اندر کتنی سختی ہے جیسے آج کل اسلام کو معذلہ دہشت گردی کا دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اس وقت جو مسلمانوں کا اور اسلام کا تعارف ہے دنیا کے اندر خاص طور پر مغربی دنیا میں تو وہاں کیا تعارف ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کا جواب دیا ہے کہ وال فتنا تو اشد من القتل فتنا زیادہ شدید ہوتا ہے قتل سے فتنے سے یہاں کیا مراد ہے فتنے سے مراد یہاں کفر ہے شرک ہے اور کافروں کی وہ قوت جس کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت کو روکتے ہیں اسلام کو پھیلنے نہیں دیتے اسلام کو قوت حاصل کرنے نہیں دیتے اسلام کو غالب آنے نہیں دیتے انہوں نے جو بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں اسلام کی دعوت کے رستے میں اسلام کی قوت کے رستے میں ہاں؟ یہ جو بہت بڑی بڑی قوتیں کھڑی کر رکھی ہیں انہوں نے یہ ہے وہ فتنہ بھائی زمین تو اللہ کی ہے اسلام اللہ کا دین ہے حق یہ ہے کہ اسلام جو اللہ کا دین ہے وہ اللہ کی زمین پر پھیلے غالب ہو قائم ہو یہ حق اسلام کا ہے تو جب کافر اس دین کو روکتے ہیں اس کی دعوت کو روکتے ہیں اس کے غلبے کو روکتے ہیں تو گویا کہ وہ اسلام کے حق کو وہ غصب کر رہے ہیں اللہ کے دین کا حق غصب ہو رہا ہے اور پھر اس کے لیے وہ دنیا میں ظلم کرتے ہیں فساد کرتے ہیں یہ دنیا میں جتنا فساد اور ظلم نظر آ رہا ہے اس کا باعث کل بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے کہ اسلام کے رستوں کو روکا جا رہا ہے اور کافر مسلمانوں کا قتل بھی کر رہے ہیں عصمتیں بھی لوٹ رہے ہیں علاقوں پر قبضے کر رہے ہیں حقوق سے معروم کر رہے ہیں انہوں نے مسلمانوں پر یعنی بہت بڑے حملے شروع کر رکھے ہیں اس سے کتنا بڑا فساد دنیا کے اندر برپا ہے یعنی یہی فساد دراصل وہ فتنا ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے اگر اس فساد کے خاتمے کے لیے چند افراد کو جو خود بہت بڑے ظالم ہیں جو اللہ کے دین کے رستے میں بہت بڑی رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہیں اگر وہ چند لوگ قتل ہو جائیں اور فتنہ ختم ہو جائے اللہ کے دین کے رستے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں کفر و شرک دنیا سے مٹ جائے تو یہ کتنی اچھی بات ہے تو یہ تو کتنے بڑے مسئلے کا حل ہے گویا کہ جہاد دہشت گردی یا فساد نہیں جہاد دہشت گردی اور فتنے کے خاتمے کی سب سے بڑی ایک قوت ہے جہاد ختم کرنے والا اس فساد کو اور دہشت گردی کو اور ظلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بات سمجھائی ہے کہ یہ فتنہ ہے اور فتنہ زیادہ شدید ہوتا ہے دنیا میں شرک پھیلے غیر اللہ کی عبادتیں عام ہوں غیر اللہ کے نظام عام ہوں غیر اللہ کے حکم دنیا میں چلیں غیر اللہ کے قوانین ان کے اوپر معاشروں کی تربیت ہو یہ یہ دنیا میں کفر اور ظلم پھیلے یہ بہت بڑی شدید چیز ہے اس کو روکنا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس اعتبار سے اگر وزن کیا جائے تو قتل اس فتنے کے مقابلے میں بہت معمولی چیز ہے ول فتنا تو اشد و بن القتل فتنة جو ہے یہ زیادہ شدید ہوتا ہے کس سے قتل سے اللہ اکبر ولا تو قاتلو ہم ان دل مسجد الحرام حتٰ قاتل اور نہ لڑائی کرو تم ان سے مسجد حرام کے نزدیک حتٰ یو قاتلو یہاں تک کہ وہ لڑائی کریں تم سے اس میں حدود حرم میں اگر وہ لڑائی کریں تو پھر تم لڑائی کرو جب تک وہ لڑ لڑیں تو مسلمانوں تم حدود حرم میں بیت اللہ میں مکہ میں ان علاقوں کے اندر بالکل جنگ نہ کرو یہ حرم ہے بیت اللہ حرم ہے بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں حکم ہے کہ کانٹا کانٹے کو بھی نہ کاٹا جائے سبحان اللہ حرم کیا چیز ہے کہ اتنا اس کا احترام ہے یہاں شکار کو نہ بھگایا جائے درختوں کو نہ کاٹا جائے یہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ یہاں سبحان اللہ کسی بھی چیز کا حتہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کانٹے کا ذکر کیا کہ اس کو اس کو بھی نہیں کاٹنا یہ حرم ہے تو اس کے حرم میں حدود حرم میں بالکل لڑائی جو ہے وہ جائز نہیں ہے ہاں جی ہاں ایک شکل ہے کہ اگر کافر تمہارے ساتھ لڑیں اور تم پر حملہ آور ہوں یا تمہاری ان کے خلاف لڑائی ہو حدود حرم کے اندر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی ان سے لڑو پھر یہ نہیں ہے کہ کافر تو تم سے لڑائی کریں کافر حملہ آور ہو جائیں اور تم یعنی حدود حرم کا خیال کرتے ہوئے کہ یہاں لڑائی نہیں کرنی اور ہاتھ روک کے رکھو اور وہ فساد پھیلاتے رہیں اور وہ تم سو تم کو یہاں سے نکال دیں اپنے کفر اور شرک کو حدود حرم کے اندر غالب کرنے کی کوشش کریں نہیں اگر وہ تم سے لڑائی کریں پھر تم بھی ان سے لڑائی کرو اس بات کی اجازت نہیں دینی کہ اس خطے میں اس علاقے میں حدود حرم میں کفر اور شرک کا کہیں خلبہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا آگے فرمایا فعن قات الو کم فخلوحم قزال کا جزا القافرین اگر وہ لڑیں تم سے فخلوحم تو قتل کرو تم ان سے سبحان اللہ بہت زبردست نکتہ ہے یہاں سمجھنے والا فرمایا اگر وہ تم سے لڑائی کریں کا تلا کا معنی لڑائی کرنا لڑائی کرنا اور فقتلوہم قتل کرو کافروں کے لیے کہا کہ اگر وہ تم سے لڑے تو ان سے انہیں قتل کرو مقصد کیا ہے کہ قتل کر کے ان کی قوت کو توڑ سے کہ یہاں سے بھگاؤ پھر اس سلسلے میں نرمی نہیں کرنی یہاں گویا کہ پچھلی پچھلے جملے میں تو کہا نا کہ لاتقات الحرام حتیٰ قاتل فی کہ تم ان سے لڑائی نہ کرو جب تک وہ حدود حرم میں تمہارے خلاف لڑائی نہ کرے پچھلی پچھلے جملے میں تو یہ کہا اور یہاں کیا کہا یہاں کہا کہ فن خات اگر وہ لڑائی کرے تم سے فخل تو صرف یہی نہیں ہے کہ تم صرف لڑائی کرو ان سے مقابلہ کرو ان سے بلکہ حکم ہے کہ تم قتل کرو ان کو تو پھر اگر وہ لڑائی شروع کر دیں تو تمہارے اندر کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سیدھا سیدھا لڑائی میں تو بندہ بندہ بچ بھی جاتا ہے ہاں لیکن یہاں ہر ایسے ظالم کو حدود حرم میں لڑائی کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم ہے فقتلوہم تو مسلمانوں تم قتل کرو ان کو ان کو چھوڑو نہیں یہی کزال کا جزا الکافرین یہی ہے جزا ان کافروں کی یہی ہے یعنی ان کا ان کو یہی کچھ ملنا چاہیے گویا کہ حرم کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے حرم کے حرمت کو پامال کرنے والے اور اس خطے میں لڑائی قائم کرنے والے لوگوں کو بالکل ان کا کلا کما کر دیا جائے ان کا خاتمہ کر دیا جائے نیس و نابود کر دیا جائے قتل کر دیا جائے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے یہ ہے اس حرم کی حرمت کا تقاضا اللہ اکبر فن تہو پس اگر وہ بعض آ جائیں فعم اللّہ رفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے کیا مطلب کہ بہت بڑا جرم ہے جرموں میں گناہوں میں بعض گناہ بعض جرم بہت ہی شدید نیت کے ہوتے ہیں جی یہ جو حدود حرم کے اندر آ کے فساد مچانا قتال کا کام کرنا یہ کا یہ سلسلے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بڑا جرم ہے پر لیکن اس کے باوجود سبحان اللہ اللہ کی رحمتیں اللہ کی شفقتیں اللہ کی اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا سبحان اللہ اس کا کمال کیا ہے فرمایا جن لوگوں نے حرم میں آ کے قتل کیا جنہوں نے یہاں لڑائی کی اگر وہ توبہ کر لیں باز آ جائیں واپس پلٹ آئیں اپنے گناہ سے معافی مانگ لیں اصلاح کر لیں فعم اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دے گا توبہ بہت بڑی چیز جی ہے یہاں سے توبہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جرم کتنا بڑا ہے حدود حرم میں قتل کتنا بڑا گناہ ہے لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ اگر کہیں کوئی, کوئی ایسا کرے اور پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دے گا اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا جرم ہے ہی نہیں شرک ہے اس کی بھی معافی ہے قتل ہے اس کی بھی معافی ہے حتیٰ کہ حدود حرم کے اندر قتل ہے اس کی بھی معافی ہے یہ توبہ ایسی بڑی چیز ہے کہ یہ سب گناہوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اللہ اکبر تو یہ توبہ کی اہمیت اسی سے واضح ہو رہی ہے وقات الحم حا تک فتنہ و یقون دین اللہ فعین فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وقات اور لڑائی کرو تم ان سے حتیٰ تکون فتنا یہاں تک کہ نہ رہ جائے فتنہ و یقون دینوں اور ہو جائے دین یعنی اسلام للہ اللہ کے لیے اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے غالب ہو جائے ہاں جی اللہ کا دین اس وقت تک تم قطال کرو قتال کے دو بڑے مقصد یہاں بیان کیے ہیں اس عیسائد کے اندر دو بڑے مقصد بیان کیے ایک مقصد یہ بیان کیا ہے کہ کفار اور مشرقین سے تم لڑتے رہو لڑتے رہو غائد کیا ہے تمہاری لڑائی کی حتیٰ کہ دنیا سے کفر اور شرک کا فتنہ ختم ہو جائے یہاں فتنے سے مراد ہوئی کفر اور شرک اور کفر و شرک پھیلانے والی قوتیں ہاں جی اسلام کا رستہ روکنے والی قوتیں یہ سب کچھ اس فتنے کے اندر شامل فرمایا جب تک یہ سارا فتنا کفر کا شرک کا کفر و شرک کو پھیلانے والی قوتیں اسلام کے غلبے کے رستے روکنے والی قوتیں جب تک یہ مغلوب نہ ہو جائیں جی اور اللہ کا دین دنیا میں پھیل نہ جائے اور خالد نہ ہو جائے اس وقت تک تم نے قتال کو جہاد کو جاری رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو الناس حتٰ یشد الہ الا اللّہ و عنّا محمد الرسول اللّہ و یقیم الصلاط الزکات فیدا فعل و ضالق اسم و منی دما بحق السلام و حساب یہ بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے عمر تو ان اوقات الناس مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں لڑائی کروں قتال کروں حتہ یشہد اللہ الہ اللہ یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی علاج نہیں یعنی شرک سے بعض آ جائیں اور اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیں کلمہ توحید کا اقرار کر لیں اور اس کے ساتھ وہ محمد رسول اللہ اور اس بات کا اقرار کرنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وہ یوقیم الصلاح کا وہ اور پھر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں کیونکہ یہ جو دو عمل ایسے ہیں نماز اور زکوٰۃ جس سے اسلام کا عملی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کو ایسا شخص کلمہ پڑھنے کے بعد جو نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کو تمام اسلامی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ گناہ کتنا ہی بڑا گناہگار گناہ ہو فاسق ہو فاجر ہو جو بھی ہو کوت کرنے والا ہے کسی عمل کو چھوڑنے والا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے لیکن توبہ اسلام کے بعد وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے دو عملوں کے ساتھ دنیا کے اندر اس کا معاملہ مسلمانوں کا سمجھا جائے گا اس کو دائرہ اسلام میں شامل سمجھا جائے گا اس کو اخوت اسلامی کے حقوق حاصل ہوں گے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر دو آیتیں نادل کی ہیں فعن تابو و اقام الصلاط و آتب الزکۃ اور سورہ توبہ کے اندر ہی یہ آیت ہے کہ فنتاب و اقام الصلاۃ و آتب الزکاتہ فعق وان فی دی کہ اگر وہ توبہ کریں اسلام کو توبہ کرنے سے مراد یہاں کفر و شرک چھوڑ کے اسلام قبول کر لیں اور فرمایا نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں فخلو سبیلاحم اب ان کا قتل حرام ہے اپنی ان کو کچھ نہیں کہنا یہ وہیں آیت ہوئی ہے جہاں کہا گیا تھا یہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ چار مہینے کی مدت ہے کافروں مشرکوں مشرق چار مہینوں کی مولت ہے اور چار مہینے میں اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو اس کے بعد تمہیں مکے سے نکال دیا جائے گا یہ اسی جگہ پر یہ پھر آیت اگلی آیت یہی ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں اسلام قبول کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں فرمایا فخلو سبیلم پھر ان کا قتل حرام ہے آپ ان کو کچھ نہیں کہنا یہ مسلمان ہو گئے اس سے یہ بھی مانا سمجھ آتا ہے جو نماز قائم نہیں کرتا اللہ تعالی اس کا اسلام قبول نہیں کرتا زکوۃ کا جو منکر ہے اس کا اسلام بھی قبول نہیں ہے یہ دو تو ایسی بنیادی چیزیں ہیں اسلام کے اندر کہ اللہ اکبر ہاں فیضہ ظالے کا جب وہ یہ کام کر گزریں گے توحید و رسالت کی گواہی نماز کا قیام زکوٰۃ کی ادائیگی فرمائے یہ کام اگر وہ کر لیں فائدہ فعلو ظالے کا اصم و منی تو ایسے لوگوں نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے محفوظ کر لیے اپنے خون اور اپنے اموال اب نہ مسلمان ان کا خون بہائیں گے نہ ان کے مال غنیمتیں یا جزیہ بنانے کا حق رکھتے ہیں ایسے لوگوں نے اسم و منی دماحم اموال اللہ بحق اسلام ہاں اسلام کے حق کے ساتھ ان کو روا رکھا جائے گا اسلام کا حق وہ اسلام کا حق ایک حدیث میں موجود ہے ہاں لا یا ہل و دمم ممرن مسلم سلاس کہ مسلمان کا خون حلال ہوتا ہے صرف تین چیزوں کے ساتھ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں السیب زانی شادی شدہ ہو کر کوئی ذنا کرے تو اس کی سدا اسلام میں رجم ہے اس کا خون بہایا جائے اللہ اکبر السیب الزانی یہ حق اسلام ہے سن لو ذرا یہ بات بڑا بڑی غور سے سمجھنے والی بات ہے اسلام کا حق کیا ہے اسلام کے حق میں کسی انسان کسی مسلمان کو قتل کر سکتے ہو اور صرف اپنی وجہ سے قتل نہیں کر سکتے اسلام کے حق کی وجہ سے قتل کرو پہلا پہلا پہلی تین میں سے پہلا کیا ذکر کیا کہ جو شادی شدہ زنا کر لے اسلام کا حق ہے کہ ایسے زانی کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے کیونکہ وہ زنا پھیلائے گا وہ بدکاری پھیلائے گا وہ معاشرے کو تباہ کرے گا وہ نسب کو برباد کرے گا تو ذنا کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے لیے رجم کی سزا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا یہ اسلام کا حق ہے اور اسلام کے حق کے ساتھ یہ بندہ قتل ہو مرد ہے یا عورت دوسری چیز قتل ہے فرمایا قاتل کو مقتول کے قصاص میں قتل کیا جائے ہاں جی قاتل کو مقتول کے قصاص میں قتل کیا جائے دو باتیں ہو گئیں تیسری کو الدین المفارق الجما تیسرا دین سے مرتد ہونے والا شخص اسلام چھوڑ کر مسلمان تھا اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب قبول کرتا ہے مرتد ہوتا ہے پورا اسلام چھوڑ دے یا اسلام کے کسی رکن کا یعنی انکار کر کے اس کے خلاف کھڑا ہو جائے یہ مرتد المفارق الجماع باغی مسلمانوں کا باغی مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظام قائم ہے وہ اس نظام کو توڑنے کے لیے علم بغاوت بلند کرتا ہے بغاوت کرتا ہے خروج کرتا ہے سمجھا گی یہ باغی جو ہے یہ بھی اسلام کے حق میں قتل کیا جائے گا مرتد شخص اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کرنے والا وہ اسلام کے حق کے ساتھ قتل کیا جائے گا یہ یہ ہے بھئی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کا خون حلال ہے اور مسلمان ہونے کے بعد لیکن یہ سب کون کرے گا ہاں جب مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظام ہے حکومت ہے یہ نہیں ہے ہاں جی کہ یہ جی اس نے اس نے یہ کیا تو میں اس کو سنسار کر دوں خود ہی کر رہے ہیں یہ جی جیسے داعش والے کر رہے ہیں نہ ان کی دنیا میں کہیں حکومت دلات ہے نہ کچھ ہے ہاں جی یہاں پکڑا اس کو مارا پھر یہاں سے بھاگ گئے اس کو جناب یہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے تو یہ یہ یہ فساد ہے فتنہ ہے یہ باقاعدہ ایک اصول ہے ضابطہ ہے حدود اللہ کے قیام کا ضابطہ ہے ایک اجتماعی مسلمانوں کا نظام ہے حکومت ہے کہ جب حکومت ہاتھ کارٹے گی جب حکومت رجم کی صدا دے گی جب حکومت کے ساس میں کسی کو قتل کرے گی سمجھ گئی تو پھر اس کا فائدہ ہوگا جرم رکے گا اور اگر حکومت نہیں اور دو چار بندے اکٹھے ہو گئے اس جگہ پر اسلام پر ہم عمل کریں گے باقی عمل میں تو کوئی چیز ابھی نظر نہیں آتی اور پکڑ کے چور ہے جی اس کا ہاتھ کاٹ دیا یہ اس سے فتنہ پھیلتا ہے اس سے فائدے کی بجائے اجتماعی طور پر مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے تو یہ طریقہ اسلام نے مقرر نہیں کیا ہے یہ اجتماعی نظام ہو حکومت ہو مسلمانوں کے ہاتھ میں قوت ہو جی وہ, وہ اللہ تعالی کی حدوں کو قائم کریں گے قوت نہیں ہے طاقت نہیں ہے ہاں؟ تو پھر دعوت دیں گے یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو چھوڑنے کی دعوت دیں گے اعمال اسلامی کو قبول کرنے کی دعوت دیں گے یہ طریقہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اس نے مجھ سے اپنی اپنے خون اور اپنے مال بچا لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ وہ حساب ہوں اور حساب ان کا اللہ کے ذمے ہے باقی ان کے اندرونی معاملات کیا ہیں یہ جی اندر اس کے نفاق ہے مثال کے طور پہ نفاق اندر کی بات ہے نا باطن کی چیز ہے تو کسی کو یہ سمجھ کر یہ منافق ہے تو پکڑ کے تو اس کو تم اس کو مار دو نہیں اللہ کی شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے اندر کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ حساب ہوم اللہ اور سارا حساب بھی اللہ کے پاس ہے تم اپنی مرضی سے کوئی ضابطہ بنا کے نہ کسی مسلمان کو قتل کر سکتے ہو نہ اپنے قانون بنا کے ان کے اوپر کچھ چیزیں لاگو کر سکتے ہو یہ معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ ہے وہ حساب ہم اللہ حساب ان کا اللہ کے پاس ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس حدیث میں واضح کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ قاتلوہم قاتل فتنہ و یونہ دین و جہاں دو مقاصد کتا کے بیان ہوئے ہیں ایک مقصد کیا بیان ہوا ہے کہ فتنہ کفر کا شرک کا اور کفر کے خلبے اور قوت کا فتنہ جس کے ساتھ وہ اسلام کا رستہ روکتے ہیں جس کے ساتھ وہ اپنے کفر کو قائم اور غالب کرتے ہیں اس فتنے کا خاتمہ کے تال کا بڑا مقصد ہے اور دوسرا دوسرا مقصد کیا ہے بن دین للہ دین اللہ کا ہو جائے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا ہے اس دین پر اسی طرح عمل ہو اور اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو یہ کام صرف جہاد و قتال کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ ذریعہ نہیں ہے یہ جو انقلاب اسلامی کے نئے نئے طریقے بنائے گئے ہیں اور فلسفے پیش کیے گئے ہیں یعنی اسلامی انقلاب کے بڑے بڑے فلسفی ہیں جماعتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں جی کہ اسلام کو غالب کرنے کا یہ طریقہ یہ طریقہ ہے یہ سب فلسفے بے سود ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے انقلاب اسلامی کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے طریقہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدے فرما دیا ہے فرمایا کفر کی قبت کو توڑو کفر و شرک کے فطرے کو ختم کر کے اللہ کی زمین کو پاک کرو ان سارے فطروں سے پھر اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں قائم اور غالب ہوگا اس کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے گویا کہ یہاں اسلام کے غلبے کا ایک واضح لائحہ عمل بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیا اللہ اکبر شیخ محمد بن صالح علسمین نے یہاں بہت خوبصورت بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ کل بھی میں نے آپ کو یہ وقت العلوم و موہم کی تفسیر میں بات سمجھائی تھی نا اور یہاں وہ زیادہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں قاتل لا تکونا فتنہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل استعمار ہے استعمار ہے استعماری فتنہ جب تک اللہ کی زمین سے ختم نہیں ہوگا اللہ کے دین کے قیام کے رستے ہموار نہیں ہوں گے استعمار کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو لا کے آباد کریں اپنے نظریات کو پھر اس کی آگے ہے اپنے نظریات کو کسی علاقے میں لا کر لاگو کریں اور وہاں کی مقامی آبادی اس کو نکالیں اور کے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے جو عقائد ہیں جو ان کے اعمال ہیں جو ان کے اخلاق ہیں ان کو تباہ کریں ان کو ختم کریں ان کی جگہ کے اوپر اپنے نصاموں کو مسلط کریں یہ استعمار ہے انگریزوں نے یہی کیا تھا باتا ہے نا آپ کو مسلمانوں کے اندر یہ استعمار نے ہی ساری تباہی پھیلائی ہے سلیبی جنگیں ہوئیں سلیبی جنگوں کے نتیجے میں مغرب نے پھر مسلمانوں کے علاقوں پر قبضے کیے مصر پر قبضہ شام پر قبضہ اور یہ بر صغیر کے مسلمان یا مسلمانوں کا قبضہ تھا نا یعنی سارے بر پر مسلمانوں کی حکومت تھی سارے ہند پر مسلمانوں کی حکومت تھی انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھین لی ایسے ہی مصر میں حکومت چھینی شام میں چھینی اور دیگر مشرق وسطیٰ کے سارے علاقوں کے اندر انگریز برطانیہ کے لوگ جو ہیں وہ یہ داخل ہوئے اور قابض ہوئے الجزائر وغیرہ کے علاقوں میں فرانسیسیوں نے جا کر قبضے کیے تو یہ قابض قوت جو ہے یہ استعماری قوت کہلاتی ہے یہ قابض قوت یہ لکھ لو یہ قابض قوت جو ہے کافروں کی قابض قوت مسلمانوں کے علاقوں میں اس کو استعماری قوت کہتے ہیں اور جس قوت کے ذریعے پھر اپنے نظاموں کا تسلط قائم کرتے ہیں وہ اللہ اکبر تو شیخ والے لکھتے ہیں کہ استعمار کی دو قسمیں ہیں ایک ہے استعمار فکری اور دوسری ہے استعمار عملی استعمار فکری کیا ہے کہ کافر اپنے باطل نظریات کو اپنے معاشی اپنے سیاسی سماجی نظریات کو وہ مسلمان علاقوں کے اندر پھیلائیں تعلیم کے ذریعے اس کو عام کریں اپنی اخلاقیات کو عام کریں مسلمانوں کے افکار کو تباہ و برباد کر دیں مسلمانوں کے عقائد کا ستیہ کر دیں توحید کی جگہ شرک کو پھیلانے کے طریقے بنا دیں یہ مسلمانوں کا کلچر بدل کے رکھ دیں ان کی تہذیب اور تمدن کو ختم کر کے رکھ دیں یہ, یہ ہے استعمار فکری اور استعمار عملی کیا ہے وہ یہی ہے کہ علاقوں پر قابض ہو جانا قوت کا غالب آ جانا علاقوں میں حکومت کا بن جانا غیر اسلامی ان قابض قوتوں نے یہ استعمار عملی ہے تو شیخ والے لکھتے ہیں کہ جب تک استعمار فکری اور استعمار عملی دونوں مسلمانوں کے خطوں اور علاقوں سے یہ استعمار کے یہ دونوں سلسلے ختم نہیں ہوتے اس وقت تک اسلام کی عملی شکل اور اسلام کے غلبے کی صورت کا قائم ہونا ممکن نہیں ہے اور یہی بہت بڑا فتنہ ہے اللہ اکبر ہمارے ہاں تو شرک کا بہت محدود تصد ہے رہنا جس نے قبر پہ جا کے سجدہ کر لیا یہ شرک ہے اور یہ ربوبیت میں علوہیت میں یہ چند چیزوں کو شرک و مثالیں بیان کر کے ہم اس کو بہت محدود کرتے ہیں لیکن یہ بہت وسیع سلسلہ ہے شیخ نے شیخ نے جو استعمار فکری اور استعمار عملی کی اصطلاح استعمال کر کے اس کو جتنی وسعت کے طور پہ بیان کیا اور پھر جہاد اسلامی کے لیے اس کو بنیاد قرار دیا اور کہا کہ اس کے لیے قتال مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے یہ قتال اور جہاد کے ذریعے کے بغیر یہ فتنا استعمار ختم نہیں ہوگا فائن تہ فلاح الدوانا اللہ علد عالمین پس اگر وہ باز آ جائیں بس نہیں ہے زیادتی اللہ اللہ تعالبین مگر ظالموں پر کہ پھر وہی بات کہی ہے کہ اگر توبہ کر لیں باز آ جائیں اصلاح کر لیں اسلام قبول کر لیں تو پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کو نہ سزا دینی ہے نہ ان کے خلاف جنگ جاری رکھنی ہے کیونکہ جنگ جاری رکھنا کسی کے خلاف ہاں کیوں پچھلی آیت میں کہا تھا وہی اگلی آیت میں اسی کی وضاحت ہو رہی ہے پیچھے کہا تھا کزالے کا جزاء القافرین ان کو قتل کرو مارو قتل کر کر کے ان کو ان کا صفایا کرو اللہ کی زمین کو ایسے علاقوں کو پاک کرو ہاں جی لیکن ساتھ فرما دیا کہ اگر وہ باز آ جائیں پھر نہیں قتل کرنا یہاں مزید وضاحت فرما دی کہ فتنے کو ختم کرنا ہے اور اس یا ایسے قتل کا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا یا اجازت دی اس کا مقصد فتنے کا خاتمہ ہے لیکن صرف انسانوں کا قتل اسلام کا مقصد نہیں ہے اگر لوگ اپنے کفر سے شرک سے اور فتنے سے باز آ جائیں اصلاح کر لیں توبہ کر لیں پھر ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی فلا ادوانہ کوئی عدوان کوئی زیادتی یعنی جنگ کی شکل میں سختی کی شکل میں صدا کی صورت میں کہ انہوں نے یہ کیا اب ان کو یہ صدا دینی ہے نہیں توبہ کر لی توبہ کے بعد مسلمان ہو گئے اب پھر اس کے بعد سب کچھ ختم اب ان کو نہ کوئی صدا ہوگی نہ ان کے خلاف جنگ ہوگی بلکہ ان کو معاف کیا جائے گا اور ان کو تمام اسلامی حقوق حاصل ہوں گے ہاں ان میں سے اللہ المین ایک ہے وقتی طور پر انہیں کہہ دیا جی با جی ہم معافی مانگتے ہیں ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن ظلم سے پھر بات نہیں آئے بغاوتوں سے پھر بات نہیں آئے اگر ایسے ظالم ہوں گے تو ان ظالموں کو پھر صدائیں ضرور ملیں گی اشہر الحرام, الحرام والحرمات و بشہر الحرام فمن علیہ ببلم علیہ بط اللہ <الْمُتَّقِين> و علمتقین اشہر الحرام حرمت والا مہینہ بشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے ولحرمات اور حرمتوں کا تحساس تحساس ہے بدلہ ہے فمن اعتدا علیہ پس جو زیادتی کرے تم پر فاتدو علیہ تو تم بھی زیادتی کرو اس پر بمثل مثل علیکم اس کی مثل جو زیادتی کی اس نے تم پر بطخ اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ والوں اور جان لو ان اللہ کہ اللہ تعالی مع متقین متقین کے ساتھ ہاں جی الشہر الحرام و بشاہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والے مہ... کا مہینہ ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اگر حرمت کا اس حرمت والے مہینے کی حرمت کا لحاظ کرتے ہیں تو تم بھی حرمت والے مہینے کا لحاظ کر کے کافروں کے خلاف جنگ مت کرو یہ مطلب اور اگر وہ لحاظ نہیں کرتے وہ حرمت والے مہینے کا لحاظ نہیں کرتے تو, تو پھر تو تم بھی نہ کرو یہ نقصان اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے کہ تم تو حرمت والے مہینے کی وجہ سے جنگ نہ کرو دفاع نہ کرو تلوار نہ اٹھاؤ اور کافر جو ہے وہ حرمت نہ وہ حرمت والے جگہ بیت اللہ کا خیال کریں نہ وہ حرمت والے مہینے کا خیال کریں وہ قتل کرنا شروع کر دیں وہ لڑائی شروع کر دیں اور تم حرمت والے مہینے کا لحاظ کرتے ہوئے دفاع بھی نہ کرو نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کرتے تو تم بھی ان کے خلاف جنگ کرو یہ مطلب ہے الشہر الحرام ہو الحرام بلحرومات قصاص اور حرمتوں کا قصاص ہے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا ان نہ دماَ کم و اموال اکم و آراد اکم حرام العلّم کا حرمت یوم فی بلد کم حاضہ و فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبۃ الحجت خطبہ حجت الوداع کے کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تمہارے اموال تمہاری تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں وہ سب حرام ہیں مسلمانوں تم پر مسلمان کا خون مسلمان پر حرام ہے مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے کیا مطلب ہے حرام کا کہ نہ اس کی جان مار سکے گا نہ اس کا مال لوٹ سکے گا نہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈال لے گا یہ ہر مسلمان کی عزت اور ہر مسلمان کا مال اور جان یہ اس کا کتنا احترام ہے کہ حرمت یوم کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے وہ دن کون سا تھا نو ذی الحجہ نو ذی الحجہ جس دن حج ہوتا ہے الحج و عرفہ جو حج کا سب سے بڑا رکن بلکہ اصل حج اس کو قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمرا کے مقام پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے وہ دن یوم عرفہ تھا جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی ماہ ذلحجہ کی حرمت ہے اور جس طرح حدود حرم کی حرمت ہے فرمایا جس طرح ان چیزوں کی حرمت کو تسلیم کرتے ہو سبحان اللہ مکہ حرم ہے کتنی بڑی حرمت ہے اور حج کا مہینہ ہے پھر حج کا دن ہے ان سب چیزوں کی کتنی بڑی حرمت ہے ہمیشہ سے ان حرمتوں کا خیال کیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کرو ان کے مالوں کو محفوظ رکھو ان کی عزتوں کو محفوظ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کی عزت مسلمان کی جان مسلمان کا مال بہت عزت والی چیزیں ہیں اسی طرح جیسے یہ مکہ شہر حرمت والا ہے اس طرح مسلمانوں کی کہ خون حرمت والے بلحرما و خساس حرمتوں کا قصاص ہے فرمایا کہ ہم تمہیں اگر اجازت دے رہے ہیں کہ کوئی اگر حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کرتا ہے اور وہ لحاظ نہیں کرتا تو تم تم بھی اس کے ساتھ لڑو اور شو حرمت والے مہینے کی وجہ سے اپنا ہاتھ نہ کھینچو اور وجہ کیا ہے کہ اگر تم نہیں لڑو گے تو کافر تمہاری جانیں مار دیں گے تمہارے مالوں ملکوں پر قبضہ کر لیں گے اور تمہاری عزتوں کو تباہ و برباد کر دیں گے جی کچھ نہیں تمہارا بچے گا تو یہ جو حرمتیں ہیں ان کی حفاظت بہت عظیم مقصد ہے اسلام کے اندر اور یہ ان چیزوں کی حرمتیں محفوظ ہوں گی جہاد اور قتال کے ساتھ مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت مسلمانوں کے مالوں کی حفاظت مالوں میں ملک آ جاتے ہیں مسلمانوں کے یہ سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی عزتیں اللہ تعالیٰ کو مسلمان کی عزت بڑی پیاری ہے بہت پیاری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ حرمت ہے اس کی باقاعدہ عزت ہر مسلمان کی عزت محفوظ ہونی چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کا اس کی حفاظت کیسے ہوگی کہ مسلمانوں تم جہاد کرو گے کتال کرو گے جہاد و قتال کے ذریعے ان تمام حرمتوں کی تم حفاظت کرو گے اگر جہاد نہیں کرو گے تو یہ حرمتیں محفوظ نہیں رہیں گی اور حرمتوں کا کساس سچی بات ہے بھائی میں تو صاف سمجھتا ہوں یہ سارے الہاد لحاظ نہیں کرتے نہ ہمارے حکمران نہ ہمارے علماء یہ طبقے ورنہ مشرقی پاکستان مسلمانوں کا علاقہ وہاں مسلمانوں کا قتل ہوا انڈیا نے وہاں فوجیں داخل کی۔ مسلمانوں کی عسمتیں لٹی عورتوں کی عزتیں تار تار کی گئیں کتنا مسلمانوں کا قتل ہوا یہ،, یہ وہ حرمتیں ہیں مسلمانوں کی فرمایا الحرمات و قصاص ان کا قصاص واجب ہے یہ قصاص ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ حرمتیں محفوظ رہتی چونکہ قصاص کا خیال ہی کوئی نہیں بدلے کا خیال ہی کوئی نہیں انڈیا نے کیا کر لیا جی چلو اب ہم کیا کر سکتے ہیں جی تو یہ یہ بہت بری اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کرتا ہرمایہ ہم تمہیں حدود حرم کے اندر لڑنے والوں کے خلاف لڑنے کا اگر حکم دے رہے ہیں اور حرمت والے مہینے کا لحاظ نہ کرنے والے کافروں کی لڑائی کا کا دینے لینے کے لیے ہم تمہیں اگر حکم دے رہے ہیں تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی حرمتوں کا قصاص لیا جائے مسلمانوں کی حرمتیں محفوظ رہیں اگر مسلمان کی حرمت اور عزت اس کی جان مال اور عزت مسلمانوں کی اگر محفوظ نہیں ہے اور ان کا قصاص نہیں ہے اس قصاص کے لیے جہاد اور قتال نہیں ہے تو پھر مسلمانوں تمہارا کچھ بھی نہیں بچے بلحرمات و قصاص اور حرمت قصاص ہیں حرمتوں کا بدلہ ہے فمن تدا علی کم فاتد بمثل بسلم علیہ کم آگے فرمایا پھر اس کی وجہ بیان کر دی ہے کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے بھائی جو تم پر زیادتی کرتا ہے تم بھی اس پر زیادتی کرو اور اتنی کرو جتنی وہ کرتا ہے لیکن اس کو بہانہ بنا کر تم ظلم کی انتہا کر دو اور فساد مچا دو پوری دنیا کے اندر اور تمہارے خلاف یہ دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا شروع ہو جائے کہ یہ مسلمان تو بڑے شفاق ہوتے ہیں یہ ہلاکو خان کی تاریخ کو مسق کر کے رکھ دیا انہوں نے اتنا بڑا دنیا کے اندر ظلم کیا اللہ تعالیٰ کو اس کو اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا تو ہاں تم بدلہ لینے کے لیے وہ کر سکتے ہو جو تمہارے خلاف کافر کرتے ہیں زیادہ نہ کرو زیادتی نہ کرو جس نے پیچھے بھی آیا نا کہ اللہ نے منع کیا ہے مسئلہ کرنے سے منع کیا ہے بچوں کو قتل کرنے سے جہاد کے اندر منع کیا ہے عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے یعنی لوگ ان کو نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے پتہ ہی نہیں کسی بات کا ان کو بھی قتل کرنے کے قتل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان ظالم نہیں ہیں مسلمانوں کا یہ قتل کرنا مسلمانوں کا مشن نہیں ہے یہ تو دنیا سے فساد قتل مٹانے کے لیے اپنا کساس کے طور پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں یہ زیادتی نہیں کرتے ہیں یہ جو یہاں لفظ بتایا ہے نا فمن تدا علیہ کم فاطد علیہ بسلم تدا علیہ کہ تم بھی زیادتی کرو حالانکہ مقصود زیادتی نہیں ہے مقصود یہاں بدلہ ہے لیکن بس اصطلاح میں چونکہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں جداؤ سیات سیا تم ہے نا قرآن مجید کے اندر آئے کہ برائی کا بدلہ برائی ہے اتنی ہی حالانکہ بدلہ جو ہے وہ خود تو برائی نہیں ہوتا نا بدلہ تو برائی نہیں ہے لیکن اس کو اس لفظ کو استعمال کیا ہے یہ ایک معروف طریقہ ہے الفاظ کے استعمال کا ورنہ جب مسلمان قصاص لیں گے تو یہ قیاس کوئی زیادتی نہیں ہے یہ تو اس کے روکنے کے لیے ہے بطخ اللّہ بعلم اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو ان اللّہ بالمطقین بے شک اللہ تعالیٰ مدقین کے ساتھ ہے یعنی یہ جتنے, جتنے جہاد کے قطال کے احکام دیے جا رہے ہیں اور بعض چیزوں کی اجازت اور بعض چیزوں سے روکا جا رہا ہے تو ان ساری چیزوں پر عمل اسی وقت ممکن ہے جب تمہارے اندر اللہ کا تقبہ ہوگا اگر اللہ کا تقوع نہیں ہوگا تو پھر تم ان چیزوں کو روک نہیں سکتے نہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر تم صحیح عمل کر سکتے ہو تو انشاءاللہ باقی اللہ باقی وہی رہ گئی اس رقو میں سے تو اس کو انشاءاللہ اللہ آئندہ کریں گے سبحانہ اللہ وحمد کا اشعد اللّہ اللہ فرقہ